سورہ لہب مکی ہے ہجرت سے پہلے نزول ہوا اس میں پانچ آیتیں ہیں یہ ابو لاہب کی مذمت میں نازل ہوئی ابو لہب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا چچا تھا سگا چچا لیکن جب وہ ایمان نہ لایا یہ برباد ہو گیا اور جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور بے ادبی کی تو اس کی مذمت میں قرآن کی یہ آیت کریمہ اور یہ سور مبارکہ نازل ہوئی واقع اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصے تک چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے پھر اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ تمام کافروں کو جمع کریں اور ایک ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دیں کوہ صفا صفہ مروہ کی جو پہاڑی ہے اب تیسے کاٹ دیا گیا ہے یہ ایک پہاڑی تھی تو یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کفار قریش کو اور کفار مکہ کو جمع کیا تمام سردار جمع ہو گئے آپ نے ان سے فرمایا تم مجھے کیا کہتے ہو تو وہ کہنے لگے کہ آپ تو صادق ہیں امین ہیں ابھی تک انہیں پتہ نہیں تھا کہ آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں آپ نے تو ہمیشہ سچ بات کہی آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے وہ تمہیں تباہ کر دے گا تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے یا تم تحقیق کے لیے جاؤ گے تو انہوں نے کہا ہم آپ کو اتنا سچا مانتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہم آپ کی بات پر یقین کریں گے اور فورن اس لشکر سے مقابلے کی تیاری کریں گے تو آپ نے فرمایا سن لو میں کہتا ہوں کہ بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور ایک اللہ واہ لا شریف پر ایمان لاؤ ورنہ تم تباہو برباد ہو جاؤ گے مگر یہ بات سنی تو ابو لہب کھڑا ہو گیا اور اس نے بے ادبی کرتے ہوئے کہا نوزب اللہ نظال صرف سمجھانا مقصد ہے ورنہ یہ سورت سمجھ میں نہیں آئے گی اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے ہاتھ ٹوٹیں نوزب اللہ نظال یعنی عرب میں یہ محاورہ تھا کسی کا کہا جائے تیرے ہاتھ ٹوٹیں یعنی تو برباد ہو جا کیا آپ نے ہمیں اس لیے بلایا تھا ہمارا وقت آیا کیا اور یہ بکواس کرنے لگا اس کی مذمت میں یہ سور مبارکہ نازل ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کی کافر نے ابو لہب نے بے ادبی کس کی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کس نے دیا اللہ نے دیا اور یہ قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی توہین کرے بے ادبی کرے غستاخی کرے چاہے وہ یہ دعویٰ کرے میں اللہ کی محبت میں کر رہا ہوں یا توحید کی محبت میں کر رہا ہوں تو چاہے وہ کوئی بھی بہانہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے وہ در حقیقت اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے وہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے کہ حضور کا جو غستاخ ہے اسے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہلاک و برباد فرمائے گا اے اللہ تو ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو اور تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی بھی بے ادبی سے محفوظ فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا تبت یادا ابی لہب تب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا اب اس وقت ہاتھ ٹوٹے نہیں تھے وہ تباہ نہیں ہوا تھا تبت ماضی کا سیگا ہے پاس ٹینس ہے مستقبل کے لیے اگر پاس ٹینس آ جائے تو وہ یقینی خبر کے لیے ہوتا ہے یہ جی قاعدہ یاد رکھیں مستقبل کے لیے فیوچر کے لیے قرآن پاک میں پاس ٹینس آئے تو یہ یقینی ایک خبر دیتا ہے انہیں لوگوں یقین رکھ لو کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بے ادب گستاخ ابو لہب اب تباہی سے نہیں بچ سکے گا ماں اغنا انہوں ماں وما اماں کسب جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس نے کہا کہ میں اپنا مال صدقے میں دے دوں گا فدیے میں دے دوں گا اور آئی ہوئی بلا کو صدقہ دے کر ٹال دوں گا ما اغنا این ہوں مالہ ماں کسب اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا اس کی اولاد اور دیگر شہرت عزت روپ دب دبا کچھ بھی اس کے کام نہیں آئے گا سیاس لان ذات لہب شولوں والی بھڑکتی ہوئی آگ میں ان قریب وہ داخل ہوگا ابو لہب اسے اس لیے کہتے تھے کہ یہ بہت خوبصورت تھا اس کا چہرہ سورج کی روشنی میں چمکتا تھا تو اس لیے اسے ابو لہب کہا گیا خوبصورت ہونے کی وجہ سے قرآن نے جو کچھ فرمایا اس کے در مفسرین فرماتے ہیں کہ گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ ابو لہب خوبصورت ہونے کی وجہ سے اب اس کا نام نہیں لہب شعلے کو کہتے ہیں چونکہ یہ جہنم میں جائے گا اور اس کا جہنمی ہونا یقینی ہے لہذا یہ شولوں والا ہے آگ میں جانے والا ہے وہ ہو اور اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی اس کی بیوی بڑی بدبخت تھی بہت زیادہ گستاخ تھی باوجود امیر کبیر ہونے کے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغض میں کانٹے جمع کرتی اور سارا دن کانٹے جمع کرتی اور پھر رات میں ان جگہوں میں جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہونا ہوتا وہاں کانٹے اس طرح دباتی کہ کانٹے نظر بھی نہ آئیں اور چپ بھی جائیں سارا دن یہ کانٹے جمع کرتی اور رات کو اس کا یہ معمول تھا بکز رسالت میں اس قدر یہ اندھی ہو چکی تھی کہ کئی غلام اور کئی کنیزیں ہونے کے باوجود یہ کام وہ خود کرتی تھی اس کی بیوی بی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی ہے کانٹے جمع کرتی ہے اس کا انجام سنو فی جی اس کے گلے میں حبل رسی ہوگی مم مسد کھجور کی چھال کی خجور سے بنی ہوئی رسی کا فندہ اس کے گلے میں لگے گا تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کسی کی مجال ہے جو میرے قریب آ سکے ایک دن اس نے لکڑیوں اور کانٹوں کا گٹھا ایک خجور کے پتوں سے بنائی ہوئی رسی سے باندھا ایک فرشتہ آیا جب فرشتے نے دیکھا کہ یہ ایک گڑے کے کنارے بیٹھی ہے اور آرام کر رہی ہے تھوڑا سکون حاصل کرنے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہے اور اس کے سر پر وہ کانٹوں والا گٹھا ہے تو فرشتے نے اس رسی کا پھندہ بنایا اور اس کے گلے میں ڈال دیا اور وہ گٹھا جو ہے وہ گڑے میں پھینک دیا اب گڑے میں وہ گٹھا جب گیا تو اس کا زور لگا اور اس کے گلے میں پھانسی لگ گئی اس طرح وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی ابو لاہب کا انجام کیا ہوا مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو لہب کے ہاتھ میں زہریلا چھالا ہوا اور وہ چھالے میں زہر پیدا ہوا پھر خون اور پیپ پر بدبو نکلنے لگی پھر یہ چھالا پورے جسم پر ہو گیا اور پورے جسم سے سخت بدبو پیدا ہوئی یہاں تک کہ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے نکال دیا اس وجہ سے کہ کہیں یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے پھر یہ تڑپ تڑپ کر مر گیا تین دن تک اس کی لاش سڑتی رہی لوگ ڈرتے رہے کہ کہیں ہاتھ لگائیں گے تو یہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے تین دن کے بعد اس کے بیٹوں کو لوگوں نے ملامت کیا کہ تمہارے باپ کی لاش جو سڑ گئی ہے کوئی اٹھانے کو تیار نہیں تم ہی پھینک دو تو انہوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا حبشی غلاموں کو لیا اور انہوں نے بھی ہاتھ نہ لگایا لکڑی کے تختوں سے اس کی لاش کو دھکا مارا اور گھسیٹا اور ایک انہوں نے گڑے میں پھینک کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی یہ گستاخ رسول کا انجام ہے اللہ تعالی ہمیں ایسی بیادبی سے محفوظ فرمائے ہر قسم کی بیادبی سے محفوظ فرمائے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ پڑھیں السلام پڑھے سعید نا مولانا محمد و, آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم سلات و, و یا سعید اللہ